الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك یا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك یا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله متو مت اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا اور اس سلسلے میں اعلی حضرت امام اہل سنت مجددین دین و ملت پروانہ اشمع رسالت میرے آقاۓ نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مبارک کلام ہم سنتے ہیں نہ صرف یہ کلام سنتے ہیں بلکہ اس کی شرح بھی کرتے ہیں شرح یعنی تشریح سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہا کریں اس سلسلے میں اب بہت پیارے پیارے کلام اور اس کی شرح ہم سیکھتے اور سمجھتے ہیں آج جو کلام ہے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر کسی کو یاد مدینہ میں یاد حرمین میں اپنی آنکھوں کو نم کرنا ہو اپنے دل کو ہرمین طیبین کی یاد میں گمانا ہو تڑپانا ہو اپنے ول اور اپنے شوق کو بڑھانا ہو یہ کلام اس کام کے لیے شاندار ہے یہ کلام دلوں کے تار چھیڑتا ہے یہ کلام جو جا کر آئے ہیں انہیں بھی ہرمین کی یاد دلا دیتا ہے جو نہیں گئے انہیں بھی تڑپا دیتا ہے کمال کلام ہے اور اس کلام سے ہماری بھی ایک یاد وابستہ ہے دعوت اسلامی کے مرہوم نگران شورہ حاجی مشتاق تاری رحمت اللہ تعالی اللہ. یقیناً شاندار نعت خواہ رہے آپ کے بے شمار کلام دنیا بھر میں لوگ سنتے ہیں مگر یہ کلام جب بھی کوئی ناطخواں پڑتا ہے اور اسی طرز میں پڑتا ہے تو پہلے حاجی مشتاق یاد آتے ہیں تو ہم نے کلام بھی یہ چنا ہے اور حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ لے کے یوں سمجھے نیت کر لیتے ہیں کہ آج کی ریکارڈنگ اور آج کے سلسلے کا سالے ثواب بھی انہیں کرتے ہیں طرز بھی ہم نے وہی چنی ہے آپ شاید پہنچ گئے ہوں گے کلام کون سا ہے پھر اٹھا ول ولاد عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بانے عرب آلہ حضرت بھی کمال کرتے ہیں دلوں کے تار چھیڑ دیتے ہیں ذرا پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں ولولا کہتے ہیں جوش جذبہ مغیلان یہ کیکر کا درخت ہوتا ہے جو نارملی جو ہے وہ صحرا کے اندر آپ دیکھ پاتے ہیں اس درخت کو سوئے یعنی اس کی طرف اس کی جانب اچھا اب بیابان بھی آپ سمجھ گئے بیابان یہ صحرا کو کہہ لیں کھلے میدان کہہ لیں دور دور تک جہاں کوئی یوں سمجھے کہ آبادی نہ ہو اعلیٰ حضرت کمال یہ کرتے ہیں کہ گلشن کی طرف تو سب کے دل کھنچتے ہیں خوبصورت عمارتوں کی طرف تو ہر کوئی بڑھتا ہے نہر باغات یہ نہراتوں کو اچھے لگتے ہیں مگر عاشق کی بولی بڑی عجیب ہے کہ نبی پاک علی سرات کے مدینے کے گلشن پھول باغ خوبصورت نظارے وہ اپنی جگہ بیا بانے عرب اور صحرائے عرب بھی اتنا حسین ہے کہ وہاں بھی دل جو ہے وہ کھچ جاتا ہے شیر کا مطلب کیا بنتا ہے کہ مدینہ منورہ کی جدائی اب برداشت سے باہر ہو گئی ہے عرب کے ان صحرا کے بیابانوں کے خار دار درخت ذرا درخ اور کیجیے گا پھول والے درخت نہیں پھل والے درخت نہیں کمال ہے یہ عشق کی بات کہ جو خار دار درخت ہے نا نبی پاک کے در کے وہ بھی بڑے خوبصورت ہے اور مجھے اس کی یاد ستا رہی ہے اور پھر عرب کے جنگلوں سہرہ کی طرف دامن کھچا جا رہا ہے ایک اور شاعر لکھتا ہے نا مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اب میرے بیٹے اسلامی بھائیوں یہ شعر ذرا دوبارہ سمجھیے یاد مدینہ میں یاد حرم میں اپنی آنکھوں کو ہو سکے تو بند کر کے تصور حرمین اور تصور صحرائے عرب میں اگر اس کلام کو سنے تو اس کا لطفی اور ہے حضرت لکھتے ہیں پھر اٹھا ول ولاد مغیلا نے پھر کھچا دامن دل سوئے بیا عرب آج ہم ایک اور نیا کام کریں گے ویسے تو جب میں شیر کی تشریح مکمل کر لیتا ہوں تو ہمارے ساتھ جو ناتخوا ہوتے ہیں وہ شیر پڑھتے ہیں مگر آج اس کلام کا پہلا شعر ہم حاجی مشتاق تاری رحمت اللہ تعالیٰ ثواب کے, کے لیے ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آج کاش وہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہوتے اور ہم کبھی ان کے ساتھ نغمات رضا کرتے مگر ان کی یادیں ہمارے دلوں میں ہیں آئیے پہلا شیر انداز دیکھیں حاجی مشتاق کا اور یہ اعلیٰ حضرت کے قلم کا کمال بھی دیکھیں پھر اٹھا ولولائے یاد بغیلا نے پھر کھینچا دامنے دل سوئے بھیا بان ارب time. بل یا سبحان اللہ اگلا شعر ذرا سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب ہائے سہرائے عرب ہائے بیابان عرب کیا اسلوب ہے کیا انداز ہے کیا یاد بنانے کا طریقہ ہے سبحان اللہ پھر عرض کروں گا بڑی باریک بات ہے اللہ کرے سمجھ آ جائے کہ گلشن پھول خوبصورت نظارے وہ کسی بھی ملک کے بعض اوقات یاد آتے ہیں مگر مدینہ منورہ اور عرب کے سہراؤں کی عرب کے بیابانوں کی بات ایسی ہے کہ وہاں کے درخت بھی یاد آتے ہیں وہاں کے سہرا اور بیابان بھی انسان کو اپنی طرف نور کی کشش کے ذریعے گویا کھینچتے ہیں آل لکھتے ہیں ہزاران سے مراد یہاں ہے بے شمار اچھا اللہ درت کا یہاں ایک بڑا انداز ہے کہ نبی پاک علیہ رات والسلام کے جو وطن کے لوگ ہیں نبی پاک کے اششاک رہے پیارے آقا کے ساتھی رہے جو عرب کے لوگ ہیں جو اشاکان رسول ہیں وہ بے شمار تعداد میں جنت کی طرف جائیں گے باغ فردوس، فردوس جنت کا اشارہ ہے جنت کے باغوں کی طرف بہت سارے عرب جائیں گے لیکن جو پیارے آقا کے مدینے میں رہے ہیں نبی پاک کے قرب میں رہے ہیں اس وطن کے باسی ہیں وہ جنت بھی چلے جائیں مدینے کی یاد پھر بھی انہیں آئے گی صحرائے عرب کی یاد پھر بھی انہیں ستائے گی بڑی عشق والی بات ہے کچھ اسی طرح کی بات مولانا حسن رضا خان صاحب نے کی نا گلشن کون دیکھے دشتے طئےبا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر کمال کرتے خاندان کے یہ مبارک ہستیاں بھی سبھار لفظ رت سمجھیے باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب ہائے سہرائے عرب ہائے بیا بانے عرب باغ فردوس کوئی سننے والا کوئی دیکھنے والا یہ سوچ رہا ہو کہ صحرائے عرب اور بیابانے عرب کی اتنی تعریف اتنی کشش اتنی محبت یہ باتیں الفاظ میں سمجھائی نہیں جا سکتی جا کر تو دیکھیے سفر کر کے تو دیکھیے عشق والی آنکھیں ہوں عشق بھرا دل ہو عشق والے محسوسات ہوں تو یقین کریں ذرے ذرے پر نور برستا دکھائی دیتا ہے دنیا کے بہت سارے گلشن دیکھے میٹھے اسلامی بھائیوں بڑے بڑے حسین نظارے دیکھے مگر خدا کی قسم لکو دک صحرا نظر آتے ہیں وہ پہاڑ ہیں وہاں پر جس پر باظاہر سبزہ بھی نہیں ہے مگر ان پہاڑوں میں بھی عجب کشش ہے ان سہراوں کی بات بھی نرالی ہے ان راہوں کا یوں سمجھیے نور ہی کچھ اور ہے کیوں وجہ کیا ہے اعلی حدرتی لکھتے ہیں نا وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو یہ راہ جا میرے مولا کے در کی ہے بس یہ احساس ہی کس کو کہتے ہیں نا معطر کر دیتا ہے مسام دماغ کو کہ یہ وہی گلیاں ہیں وہی صحرا ہیں یہ وہی پہاڑ ہیں ہاں ہاں یہ وہی بیابان ہے جہاں نبی پاک علیہ رات وسلام اپنے صحابہ کے ساتھ گزرے ہوں گے ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا آ ادھر روح کی ہر طے میں سمولوں تجھ کو اے فضا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا پھر کیوں نہ وہاں کے چپے چپے سے محبت ہو جائے صحرا بھی پیارے لگے بیابان بھی اچھے لگے پھول بھی اچھے لگے اور کانٹے بھی اچھے لگے آگے حضرت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ اصل جو زندگی ہے نا محبت کرنی ہے پیار کرنا ہے یہ آنکھیں یہ دل یہ سب ہمیں دیے کس لیے گئے ہیں کیا لکھتے ہیں دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب کمال بات حضرت نے اس میں کی ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیو پہلے یہ سمجھ لیں اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ تو نہیں ہے حیران عرب یعنی عرب پر حیران قربان عرب یعنی عرب پر قربان عرب کے لوگوں سے عربیوں سے محبت یقین جانے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے جو اس رسول ہیں جو نبی پاک علی سلاۃسلام کے سچے غلام عرب ہیں ان سے یقینا ہمیں محبت ہونی چاہیے خود نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عرب سے تین وجوہات کی بنا پر محبت کرو میں عربی ہوں قرآن عربی زبان میں ہے اور جنت والوں کی زبان عربی ہے اب آلہ حضرت کمال بات لکھ رہے تھوڑا سا شعر کو ذرا غور سے میں چاہوں گا یہاں لکھا ہوا پہلے پڑھیں آپ یہ وہ شاعری کی دنیا کا شاہکار ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں ذرا غور سے پڑھیے گا مدنی چل کے ناظرین دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب دل کی آنکھیں کب سے آ گئی یعنی آنکھ سے دیکھنے والا تو حیران ہو سکتا ہے کسی کی شان مگر دل اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آگے لکھ رہے ہیں آنکھیں, آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان ارب ذرا غور کیجئے گا آنکھوں سے دیکھ کر بندہ حیران ہوتا ہے دل سے کسی پر قربان ہوتا ہے آلہ حضرت है کہتے ہیں آنکھیں है وہ اچھی ہیں یعنی آنکھیں اپنے دل سے قربان ہو جائیں نبی پاک علیہ کے عربی ہونے پر اور اہل عرب کی شان کو دیکھ کر اور دل وہی اچھا ہے جو نبی پاک اور ان کی آل اور ان کے چاہنے والوں پر دل کی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور اس کے بعد حیران ہو جائے اس شان کو دیکھ کر یہ کم کمال شیر ہے سمجھ آ جائے تو اعلی حضرت سے محبت بڑھ جاتی ہے جب ہی تو آلہ حضرت کی شان میں علماء نے لکھا نا کہ احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی خورشید علم ان کا ہے آج بھی سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شما فروزاں ہے آج بھی اس شیر کو سنیے اپنے ایمان کو تازہ کیجئے کیا لکھتے اللہ ایسا دل بھی عطا کر دے آئے ہائے اور دعا کرتے ہیں ایسی آنکھیں بھی نصیب ہو جائیں دل ہے وہ دل جو آنکھوں سے ہو حیران عرب آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب دل وہ ہی عرب آنکھیں آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے آربا عرب مجھے مٹھے اسلامی بھائیوں ایسا لگتا ہے کہ آلہ حضرت نے یہ کلام کسی کیفیت میں خاص طور پہ یاد حرم یادِ عرب کی کیفیت میں لکھا ہے اب جو اگلا شعر ہے وہ کیفیت کا اظہار بھی ہو رہا ہے آپ نے فانس لفظ سنا ہوگا. یہ چھوٹی سی میں لکڑی کا ایک حصہ ہوتا ہے ایک چھوٹی سی نوک ہوتی اور کبھی کہیں لگ جائے نا تو وہ بہت تکلیف دیتی ہے مگر یہ کیسی پھانس ہے میں تو نہیں سمجھتا کہ کبھی کسی نعت میں یہ لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مگر کمال کرتے آل ردی لکھتے ہیں ہائے کس وقت لگی پھانس علم کی دل میں کہ بہت دور رہے ہارے مغلان بھائی یہ لکڑی کا جو ریشا کانٹے کی طرح ہوتا ہے یہ کہیں بھی لگ جائے تو بڑی تکلیف دیتا بڑی مشکل سے نکلتا ہے لیکن اگر یہی فانس دل میں لگ جائے تو اس کی کیفیت درد بار بار آتا رہے گا اور یہ الم سے مراد غم ہے رنج ہے آلہ حضرت کہتے پھانس بھی جو ہے نا وہ الم والی ہے وہ بھی غم والی ہے اور وہ میرے دل میں لگی ہوئی ہے ہر تھوڑی دیر بعد ٹیس اٹھتی ہے ہر تھوڑی دیر بعد مجھے یاد آتا ہے کہ میں تو مغیلان عرب بخار مغیلان عرب پھر اسی بات پر آؤں گا مغیلان مانے جو ہے وہ کیکر کا جو درخت ہے اور خار کہتے कांटे کا تو یعنی کانٹا کیکر کے درخت کا جو عرب کا ہے جو بیابان عرب میں कांटेदार درخت ہے وہ بہت دور رہ گیا مجھ سے تو اس کی یاد میں میرے دل میں ایک خاص درد کی رنج کی لگی ہوئی ہے اور تھوڑی دیر بعد یاد آتا ہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے کتنا دور ہوں امیر سنت کے کلام میں کچھ اسی طرح کا اشارہ ہے نا افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے کاش آ جائے بلاوا مجھے دربار نبی سے کمال بات کی ہے کاش یہ الم یہ, یہ رنج یہ تڑپ یہ فرقت میں رونا ہمیں نصیب ہو جائے کہ نصیب والوں کا حصہ ہے سچ بتاؤں یہ درد بھی بڑا نرالا ہے یہ درد ہے تیبہ کا یہ زخم ہے تیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی ذرا سنیے شیر کو ہائے کس وقت لگی پھانس علم کی دل میں کہ بہت دور رہے خارے مغیلا نے عرب ہس و علم کی تفسہ ہے لکھتے ہیں فصلِ گل لاخ نہ ہو وصل کی رخ آس ہزار پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستانِ عرب کمال بات لکھی ہے میرے بیچے سلام آئیں بھئی عموماً محبوب سے ملاقات کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ بہار کا وقت ہوتا ہے وہ خوبصورت فضاؤں کا وقت ہوتا ہے حالی لکھتے ہیں فصلِ گل یعنی فصل اگنے کا جو وقت ہوتا ہے فصلِ گل سے یہاں مراد یہ ہے کہ موسم میں بہار نہیں ابھی ہے ابھی یہ ٹ مگر آگے لکھتے ہیں وصل یعنی ملاقات ملاب آسمان امید کہتے ٹھیک ہے اس وقت موسم بہار نہیں ہے لیکن پھر بھی آقا سے ملاقات کی امید ضرور رکھنا اور ہزار امید رکھنا کیوں کہ دنیا بھر کے جو گلستان ہے نا وہ تو بہار میں پھول دیتے ہیں مدینے کا گلستان ایسا ہے جو بے فصل یعنی دہ فصل, دہ دہ دہ دہ فصل دہ دہ دہ کا موقع بھی نہیں ہوتا تو خزاں دہ دہ دہ میں بھی وہ باغ و بہار رہتا ہے یعنی یہ سدا بہار باغ ہے دنیا میں کسی سے ملنا ہو تو لوگ موسم میں بہار کا انتظار کرتے ہیں مدینے جانا ہو تو ہر موسم میں ہر گھڑی ہر دن اس کی یاد میں امید ضرور رکھنا کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں آقا بلائیں گے خود ہی انتظام ہو جائیں گے کبھی یہ نہ سوچے کہ میرے پاس موسم میں بہار نہیں ہے شاید اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نہ پیسے ہیں نہ اسباب ہے نہ طبیعت ہے نہ جناب میرے پاس وہ کیفیات ہیں کہ میں اس وقت آکا کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں نہیں فصل کی وصل کی رخ آس ہزار ملاب کی ملاقات کی آس نہیں چھوڑنی ہے کیونکہ جب کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ذرا سنیے اور اپنی امیدوں کو کبھی بھی ڈی مورلائز کبھی بھی اپنی امیدوں کو ڈاؤن کم مت ہونے دیجئے گا ہمیشہ پر امید رہیے گا ضرور ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ کیا لکھتے ہیں فصلیں گل لاکھ نہ ہو وصل کی رکھ آس ہزار پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب فصل لکھ نہ ہو وصل کی رکھ آس ہزار فصل ایک آس ہزا پھولتے پتے ہیں بے فصل گلستان اللہ اللہ اللہ اللہ یا رب پیچھے بیٹھے اسلامی بھائیوں گلستان پر آپ نے بلبلوں کو یا پرندوں کو تو قربان ہوتے دیکھا ہوگا ان پر یو سمجھیے کہ مگر کوئی ایسا بھی باغ ہے جس پر پورا چمن جو ہے وہ نثار ہونے کے لیے تیار ہو جائے اور ایک نہیں ہزاروں چمن کیا خوبصورت اشارہ اور یو سمجھیے کہ کنایا استعمال کیا صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار صدقے کے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستانِ عرب اب یہاں میرے پیچھے اسلامی بھائیو یاد رہے کہ گلستان کہتے ہیں باغ کو اور گلزار بھی کہتے ہیں باغ کو لیکن یہ کیسا باغ ہے جس پر ہزاروں باغ چل چل کر آ کر خود ہی نثار ہو رہے ہیں اب ہو سکتا ہے یہاں فرشتوں کی طرف اشارہ ہو کہ ستر ہزار صبح حاضری دے رہے ہیں ستر ہزار نبی پاک کے در پر شام کو فرشتے حاضری دے رہے ہیں اور جو ایک بار آتا ہے اس کو دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا یعنی فرشتوں کی کتارے بندی ہوئی ہیں حاضری کے تمنائی ہیں ہزاروں ہزار فرشتے صبح شام حاضری دے رہے ہیں درود پاک کے توفے پیش کر رہے ہیں ایک تو یہ اشارہ ہو سکتا ہے اور ایک یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ چاہے حج کا سیزن ہو چاہے عمرے کا موقع ہو وہ کون سی صبح ہے وہ کون سی شام ہے جہاں ساری دنیا سے آشکان رسول سرکار علیہ سرۃ اسلام کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے سر جھکائے درود پڑتے ہوئے حاضری نہیں دیتے کچھ عجب یعنی ایسا عجب رنگ ہے اس انداز سے یہ گلستان بنا ہے کہ ساری دنیا گویا اور نسار ہونے کے لیے آتی چلی جا رہی ہے اور کیوں نہ آئے کونین کا والی、رب کا حبیب صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گر جو ہے میرے طریقت امیر اہل سنت کچھ اسی بات کو تو بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں نا سارے نبیوں کا سرور مدینہ میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے کر کے ہجرت یہاں آ گئے روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے سارے دیوانے بے تاب ہیں اس لیے شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے کیوں دل نہ کھچے آکا وہاں جو ہیں کچھ یہی بات آل حضرت ایک نرالے انداز میں ایک گلستہ کی بات کر کے ایک گلزار کی بات کر کے کس طرح لوگ نشاور ہو رہے ہیں کس طرح گلستہ نشاور ہو رہے ہیں کیا انداز ہے آلہ حضرت کا لکھتے ہیں صدقے کے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے کلستان ارب سد کہ کو چلے ہیں لاکھوں گلزار کیا بات کہ کیا بات. ہو عجب رنگ سے پھول ہے گلیستان کچھ کچھ رنگ جی اسلامی بھائیوں اگلا شعر بھی کمال کی بات کی ہے ایسا لگ رہا ہے کسی باغ میں گھوم رہے ہیں کسی گلستان کے گر پہلے بیامان اور صحرا میں گھومایا اب لائے بھی تو مدینے کے گلستان میں لائے کیا بات ہے اعلی حضرت کی چلے پیچھے پیچھے اعلی حضرت کے تصوری تصور میں چلتے جاتے ہیں یہ اعلی حضرت کا کمال ہے کبھی کس رنگ میں نظر آتے ہیں کبھی کس شان میں نظر آتے ہیں لکھتے اندلی بھی پہ جھگڑتے ہیں کٹے مرتے ہیں اب دیکھیں یہ محاورہ ہے کہ مر کٹے نا کٹ مر گئے اتنا جھگڑا ہوا یا اتنی جناب ایک دوسرے سے چھینا جپٹی لئے کٹے مر رہے تھے یہ وہ محاورہ لڑاتا ہے گلستان عرب، میرے بیچے یہاں اندلیبی سے مراد کیا ہے اندلیبی سے مراد ہے نغما سرائی بلبل بل جو نغما سرائی کرتی ہے نا کسی بھی باغ میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی خوبصورت باغ ہو تو جو بلبل بل اس باغ کی گویا نغمہ سرائی کرتی ہے یا اللہ کی حمد بیان کرتی ہے یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ پیارے آکا وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی نغمہ سرائی کے لیے ہر کوئی دیوانہ وار اپنا سب کچھ نشاور کرنے کے لیے تیار ہے بے قراری کا اظہار کر رہا ہے اس شعر میں بھی نبی پاک علیہ سلاۃ السلام کے حسن و جمال کا بڑے خوبصورت انداز میں تذکرہ ہے کہ دنیا بھر کے حسین یعنی یاد رکھے حسینوں کے محبوب تو ہوتے ہیں یعنی حسین کسی نہ کسی کے محبوب ہوتے ہیں اور کوئی اس کا محب ہوتا ہے لکھتے ہیں جتنے دنیا کے حسین ہیں نا جو کسی کے محبوب ہیں وہ چاہے کسی کے محبوب ہیں لیکن ان سب کا محبوب نبی پاک علی سلاۃسلام ہی ہیں کہ وہ سارے کے سارے یعنی محب اور محبوب آل اراؤنڈ دا سب کے محبوب ہمارے آقا ہے کیونکہ اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا کیا ایسا با بتایا ایسا با بنایا کہ اب ہر کوئی نبی پاک علیہ السلاط والسلام کی بارگاہ میں یوں سمجھ لیجئے کہ مدحا سرائی کرنے کے لیے بے قرار ہے میرا بھی نام سنا خانوں میں لکھ لیا جائے مجھے بھی نبی پاک اسلام کے میں شامل کر لیا جائے اور ایک عجیب بات ہے کہ بلبل بل جو ہے وہ تو گلاب کا شیدائی ہوتا ہے مگر یہ کمال بات کر لی کہ گلو بلبل بل کو لڑاتا ہے یعنی بلبل بل اور گل دونوں شیدائی ہیں اس گلستان عرب کے یہ دونوں فدا ہونے کے لیے تیار ہیں یعنی اب بلبل گل, بل گل کو نہیں دیکھ رہا بلکہ یہ دونوں تیار ہیں کہ کسی طرح نبی پاک کے قدموں پر قربان ہو جائے اور اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ بھی سمجھا رہے ہیں یاد رہے کہ نبی پاک علیہ السلت السلام کا جو حسن ہے نا یہ پردے میں ہے نبی پاک علیہ السلاط اسلام کا جس کو ظاہری حقیقی حسن جو ہے وہ دنیا پر ظاہر نہیں کیا گیا ورنہ اگر وہ ظاہر کر دیا جاتا تو اس کو کون دیکھ سکتا یہ پردے والا حسن جو ہے اس پر سارا عالم فدا ہے تو حقیقی حسن کا عالم کیا ہوگا مولانا حسن ردا خان صاحب اپنے میں یہ بات سمجھا رہے ہیں نا ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو تو ذرا آپ سمجھیے کہ پیارے آقا پر واری واری ہونے کے لیے اپنا سب کچھ فدا کرنے کے لیے ہر شخص ہر امتی چاہے وہ اپنے زمانے کا غوث ہو ابدال ہو کتب ہو صحابی ہو کسی بھی مرتبے پر ہو بادشاہ ہو یا غلام ہو ہر بندہ چاہتا ہے کہ سرکار علیہ السلۃ والسلام پر اپنا سب کچھ فدا کر کے اپنی زندگی کا اپنے ایمان کا اپنے عقیدے کا حق ادا کر لوں کیا لکھتے ہیں اندلیبی پہ جھگڑتے ہیں کٹے مرتے ہیں گلو بلبل بل کو لڑاتا ہے گلستانِ ارب اندلیبی دلی جھگڑتے ہیں. ہیں کٹے مر کٹے مر, مر. گڑے ہیں کٹے مل بیٹھ بیٹھ اسلامی بھائیوں بہت خوبصورت کلام جاری ہے اور یقینا آپ بھی مجھے امید ہے نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ یہ کلام بیچ میں ہم چھوڑ کر جائیں مگر سلسلے کا وقت اختتام کے قریب ہے اگلے سلسلے میں اسی کلام کے بقیہ خوبصورت اشار لے کر حاضر ہوں گے پھر ایک بار عرب کی وادیوں میں گم ہونے کی کوشش کریں گے یادیں مغیلان عرب میں اپنے دل کو گمانے کی کوشش کریں گے اور یہی خوبی ہے یہی کمال ہے اعلیٰ حضرت کے کلاموں کا کہ ہمیں ہرمین طیبین کی یاد میں تڑپا دیا کرتے اللہ یہ تڑپ باقی رکھے یہ سوز اور یہ شوق بھی باقی رہے مدری چینل دیکھتے رہیے اگلے نغمات رضا میں اسی کلام کے بقیہ اشار لے کر حاضر ہوں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گونج گوجو ہے رضا سے بوس تھا کیوں نہ ہو کس پھول کی مید ہاتھ میں وامل پار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مید ہاتھ میں وامل پار ہے